امام تعریفیں اللہ زلجلال والام کے لیے درود و سلام امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی زاد کرامی کے لیے حضرات امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جب دین حق لے کے اس دھرتی پر تشریف فرما ہوئے مکہ کے اندر سیدھی سی بات تھی کہ ان کو دعوت کو قبول کر لیتا مسلمان ہو جاتا تھا کوئی دعوت کو نہ منظور کرتا قبول نہ کرتا وہ کافر کا کافر رہتا تھا لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صورتحال اس سے مختلف تھی یہود جو کہ یسرب کی سیاست پر بھی چھائے ہوئے تھے اور مذہبی پیشوائی کے اعتبار سے بھی ان کو بڑا بلند مرتبہ حاصل تھا امام کائنات کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے ساتھ ہی ان کی وہ پیشوائی اور ساتھ ہی دنیا کی وہ سرداری ان کو ڈولتی ہوئی نظر آئی بالخصوص عبداللہ بن نبی جس کی بادشاہت کی تیاریاں اور جس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا اوس اور خزرت کی باہمی آبیزش اور لڑائی جو ایک سو سال سے زیادہ سفر محیط تھی اس کے خاتمے کے لیے اس کو بادشاہ بنا دیا جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے ساتھ ہی عبداللہ اللہ بن عبی کی بادشاہت کی تیاریاں بھی ختم یہود جو کہ پیشوا تھے مذہبی بھی اور اپنی ریشا دوانیوں کی وجہ سے اوس اور خدرج کو بھی آپس میں لڑا لڑا کے ان کی ساری آمدنی ہڑپ کر رہے تھے ان کو بھی اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہوئی نظر آئی چنانچہ یہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا جسے اس میں منافقین کہا جاتا ہے یہودیوں نے ایک لبادہ اوڑ لیا کہ اس پیغمبر کا راستہ محض دشمنی سے نہیں روکا جا سکتا ایسا کردار ادا کیا جائے کہ مسلمان ہمیں اپنا ساتھی بھی سمجھیں اور ہم اسلام پر ضرب کاری بھی لگائیں اس کے لیے یہودیوں نے مختلف طریقے کہیں آپس میں بیٹھ کے کہتے کہ اس نبی پر عام انوج ہنہار وقف رو آخراہ صبح سویرے سویرے ایک جتھا جائے اللہ کے نبی ہم حاضر ہوئے ہیں آپ واقع اللہ کے سچے رسول ہیں ہماری کتابوں میں آپ کی بشارتیں بھی موجود ہیں ہم نے آپ کو پہچان لیا ہم آپ پر ایمان لے ہے بھار مسلمانوں کے ساتھ رہو شام کے وقت اعلان کرو نہیں نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جسے ہم آخری نبی سمجھ کے شامل ہوئے تھے اس کے اندر تو وہ سفات نہیں پائی جاتی کیوں جب تم ایک جتھے کا جتھا انکار کر کے نکلو گے ہو سکتا ہے کچھ کمزور عقیدے کے مسلمان بھی تمہارے ساتھ کتنے بڑے بڑے علماج اس نبی کا ساتھ چھوڑ گئے اس دین کو چھوڑ گئے تو ہو سکتا ہے ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہوں اس طریقے سے لوگوں کو تجبزب کا شکار کہیں اس نبی کے ساتھ بھی چلو اور اندر سے مسلمانوں کو اس طرح سے اپنا ہم نوا بناؤ کہ جب بھی کوئی سازش کوئی شرارت کوئی شورش تیار کریں تو سادہ لا مسلمان ہمارے دام فریم میں آ جائیں اوہت میں نکلے غداری کی بیچارے بنو سلمہ خالص مسلمان صرف سیدھے سادے بھولے بھالے ان کی باتوں میں آ کے وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے وہ ان کے ساتھ جا رہے لیکن ان کو سمجھایا ان کے اندر اخلاص تھا ایمان تھا وہ پلٹ آئے جن کے اندر کھوٹ تھا وہ تین سو کے تین سو نکل گئے میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں جب یہ جانتے ہیں جن کا نقشہ اللہ پاک میں سورہ توبہ میں مفصل، کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈرتے بھی ہیں کہ جو منصوبہ بنائیں گے جو پلان بنائیں گے اللہ وہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو خبردار کر دے گا لیکن اس کے باوجود ان کی ساتھ سے جاری رہی منصوبہ بندیاں جاری رہی مسجد زرار بنائی گئی اسلام کے خلاف اپنی قوت مجتمے کرنے پہ لگے رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ دور تھا جب اللہ وہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو ان کی ہر حرکت سے باخبر کر دیتا تھا بات پھر بھی نہیں آئی عہد نبوی ان کا زور نہیں چل سکا کوشش کی ناکام ہوئے حتیہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے تک کا منصوبہ انہوں نے بنایا اور تبوک میں صرف اس غرض کے لیے یہ لوگ شامل ہوئے تھے جو گئے تھے موقع ملے گا رومیوں سے جنگ ہے گمسان کی لڑائی ہوگی افراتفری کا عالم ہوگا ایسے موقع میں ہمارا صرف ایک ہی نشانہ ہے کہ ہم اس تفری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہاں اللہ نے رومیوں پر ایسا روپ ڈالا مقابلے پہ نہیں آئے واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر دنشتہ طور پہ اپنی اونٹنی کو قافلے سے الگ کر کے ذرا برائش طرف جا رہے ہیں ان لوگوں نے یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی در پردہ کی ساز سے جاری رہی عہدت صدیقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں طبیعت کے نرم تھے رحم دل تھے شفقت و محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہاں دین کی غیرت کے لیے اتنے ہی تیز بکاف ہوتے تھے اس عہد میں بھی دا نہ چلا عہد فاروق کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی برہنہ شمشیر کے سامنے ان کی پیش نہ چلی شہادت فاروق کا منصوبہ کہاں بنا کیسے تیار ہوا کن لوگوں نے پلان کیا ابو لولو فروز کے مرنے کے ساتھ ہی جب اس نے اپنے خود کچھ ہی اندر سے خودکشی کر لی یہ سارے منصوبے کے تانے بانے آج تک تاریخ میں ایک سر بستہ ہے یہ ایسا راج ہے جو آج تک کھل نہیں ستا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی دور کچھ یہ لوگ دبے رہے لیکن ذرا تھوڑی سی آپ کے خلاف ہلچل کرنے میں جب زمین زخیز دیکھی ایک دم عبداللہ اللہ بن سبا سامنے آ گیا تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لو یہ یہودی تھا یہودی النسل تھا محج اس نے اسلام کا لبادا اڑا تھا جیسے منافقین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حجات مبارکہ میں اور پھر اس کے بعد اپنی سرگرمیاں در پر جاری رکھی یہ شخص بھی لبادہ اور کے اسلام کے اندر ایک ایسی سازش کے کسی طرح اسلام کو کمزور کر سکے مسلمانوں کو کمزور کر سکے ان میں باہم پھوٹ ڈال سکے یہ ایسا سازش بھی تھا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام میں سب سے زیادہ ذکر اگر کیا ہے ان یہودیوں کا بدبختوں کا کیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ سازوں کے طریقے ان کے اسلام کو کمزور کرنے ان کا دشمنی ان کے اندر کا بغض ان کا نفاق کا لبادا اوڑھنا ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی جو ہے قرآن کے اندر کسی اور قوم کا اتنا تذکرہ نہیں ہے کیوں اسلام کے لیے سب سے بڑی دشمنی اگر ہے تو وہ یہود کے دل میں ہے اللہ نے یہی کہا لوگوں اشد الداوی یہ ہیں سب سے زیادہ دعوت والے تمہارے ساتھ اسلام کے ساتھ یہودی رکھنے والے ہیں اور جو یہودیوں کی دوستی رکھے گا قریب جائے گا ان سے دلی تعلق رکھے گا فرمایا میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں دین سے کوئی تعلق نہیں میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ یہودیوں کا ساتھی ہوگا کیوں اس قدر بزاری کا اعلان کیا گیا یہ کبھی بھی اسلام کے خیر نہیں ہو سکتا چنانچہ اختصار کے ساتھ عبداللہ بن سبا نے جو در پردہ اپنی تبلیغ کی لوگوں خلافت کا حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیع تو علی تھے آہل بیت کا مقام دیکھو نبی کا گرانہ دیکھو نبی سے قرابت اور قربت اور رشتہ داری دیکھو ان کے مقاموں مرتبہ کو دیکھو خلیفہ تو انہیں ہونا چاہیے تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غاسب تھے اور اب تیسرا غاسب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اور کوفے کی سرزمین تو ساسوں کے لیے ایسی زرخیز رہی ہے بسرے ناکام ہوا مصر ناکام ہوا کوفے کی سرزمین نے قبول کر لیا یہ تحریک اس نے در پردہ اہل محبت کی آر میں اور اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے لوگوں اپنے نظریات کو خفیہ رکھنا ہے اپنے عقیدے کو چھپانا ہے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے جو تمہارا عقیدہ ہے کبھی اس کا نام توریا رکھ دیا کبھی اس کا نام جناب اپنے مکر و فریب سازش دو کچھ ہے اس کو چھپانا یہ بنیاد رکھی حقیدے کی کہ اپنے عقائد کو چھپا کے رکھو گے لوگوں سے جو تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا سادہ لوگوں لوگوں کے سامنے ایسے دام فریب بچانا ہے حکب اہل بیت کا کہ اصل نظریات تمہاری جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل رہے تاریخ کے ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس سبائی فتنہ نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشینگی فرمائی تھی عثمان رضی اللہ تعالی نو تو شہید کر دیا جائے گا شہادت اسلام میں اور بھی ہوئی ہے لیکن یہ پہلی شہادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر شادی فرماتے ہیں عثمان تمہیں شہید کر دیا جائے گا اور یاد رکھو تیری شہادت کے بعد امت مسلمان قیامت تک ایک جھنڈے تلے جہاد نہیں کر سکے گی ایسا فتنہ پیدا ہوگا تیری شہادت کے ساتھ میری امت منتصر ہو جائے گی تیری شہادت کے ساتھ انتشار کا دروازہ افطراک کا دروازہ کھل جائے گا اور جناب سے دیکھ لو اس نے بہت اتنا یہودی نے اٹھایا ہے کہ اس کے بعد آج تک امت مسلمان ایک نہیں ہو سکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور اسی عرصے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حید خلافت یہ اشتراک و اشتراک پہمی آپس میں اختلاف مناقشات لڑائیاں آپس کی جنگیں اسی دور میں گزرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا معاویر رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر دست برداری معاویر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت یہ اسی انتشار میں گزرا لیکن ان کی شخصیت کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روب جو دبدبا جو انتظامی صلاحیتیں رکھی تھی در پرتا یہ یاد سلگتی رہی لیکن ظاہر نہیں ہو سکی معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بعد اپنی زندگی میں جان نشین اپنے بیٹے جزید کو بنایا تاریخ ان کے اس اقدام کی جزید کی ولی کے ایران کی کبھی بھی تعید نہیں کرتی نہ کی جائے گی اگرچہ یہ دلیل دی جا سکتی ہے عمر رضی اللہ تعالی نے شہید ہوئے عثمان رضی اللہ تعالی نے شہید ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے حسن رضی اللہ تعالی کو شہر دے کے زہر دے کے شہید کیا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا اس قدر اختراک کفر, تفری ان حالات میں اگر امت کو اس حال میں چھوڑ جاتے نہ معلوم بات میں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود اسلام کا جو شراعی نظام تھا خلافت راشدہ کو جو طریقہ تھا اس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالی کو یہ فیصلہ ہٹا ہوا تھا معروف واقعات ہیں سب جانتے ہیں کہ یزید کی اس نامزدگی کے بعد یزید کی اس تخت نشینی کے بعد میں اسے خلافت نہیں تخت نشینی ہی کہوں گا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے عراقیوں نے ان کوفیوں نے خطوط لکھے جس طرح کے فرضی مدانم کی داستان نے گھڑی جس طرح نے قائل کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے والے ان کے مخلص ساتھی خاندان کے لوگ کے کوفیوں نے تیرے باپ کے ساتھ کیا, کیا تھا ان سے وفا نہیں کی ان کے ان خطوط پہ ان کی اس دعوت پہ آپ نہ جائیں حضرت عبداللہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر جب دیکھا نہیں باز آتے حسین اکیلے چلے جاؤ خان نبوت کے باقی بچوں کو خواتین کو ان موزود عزت ماب بسمت مار ان اہل بیت کو ان اپنے ساتھ نہ لے جاؤ اکیلے جاؤ جانا تو ان کو نہ لے جاؤ ساتھ لیکن تقدیر کے فیصلے بھی اٹل ہوتے ہیں کون بدبخت ہے امت مسلمہ کا فرض جس کو شہادت حسین رضی اللہ تعالی آنوں پر غم نہ ہو کون مسلمان ہے آج تک ساٹھ ہجری اکسٹھ ہجری میں شہادت ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک کلمہ بھی پڑھنے والا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور امام بھی مانتا ہو اور پھر ان کے نواسا کی شہادت کو اسے غم نہ ہو صدمہ نہ ہو یہ ناممکن بات ہے ان کا جانا صحیح تھا یا غلط تھا جو کچھ بھی ہوا یہ تاریخ اسلام کے اوپر ایک ایسا سیاہ دھبا ہے جسے امت قیامت تک اس صدمہ محسوس کرے گی غم محسوس کرے گی اور خان وادہ کے اس چشم و چراغ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے والا کندھوں پہ اچھلنے والا سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر کھیلنے والا ہر حال میں جسے اللہ کے رسول جنت کے سرداروں کا سردار کہیں جسے اپنی خوشبو کہیں ان کا نواسا ہے فاطمہ کا لخت جگر ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھے کون ان کی شہادت کے اوپر کس کو سرما غم نہیں جب دیکھا ابن زیاد کسی طرح مانتا نہیں ہے اب نے کو بھیجا کاست بنا کے اسے کہا بات سنو مجھے بلوایا گیا ہے میں آیا نہیں جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے غداری کی عہد شکنی کی اب مجھے واپس جانے دو نہیں جانے دینا مجھے یزید کے پاس لے چلو میں جانوں یزید جانے ہم اپنا معاملہ آپ طے کر لیں گے یہ بھی مشکل کام ہے جن لوگوں کے خطوط ہیں یزید تو ان کے سر قلم کر دے گا مجھے جہاد کے لیے اسلامی سرحد کے اوپر بھیج دو میں دشمنوں سے جہاد کروں اسلامی افواج جہاں بھی ملیں میں ان کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کروں مجھے تینوں صورتوں میں جو قبول ہے کر لو واپس جانے دو یزید کے پاس لے چلو مجھے چھوڑ دو میں کچھ نہیں کرتا میں لڑتا نہیں میں کچھ نہیں میں سرحد اسلامی پہ جا کے میں اسلامی لشکروں میں شامل ہو کے اپنا جہاد اسلام کے مطابق کرتا پھروں گا میں میرا راستہ چھوڑ دو. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جزید نے کیا کہا تھا کہ اسے پہلے کہو بیت کر لے میرے میر مومی نہیں مان لے نہ مانے اسے کہو بھائی تیری مہربانی واپس چلا جا واپس بھی نہ جائے اسے میرے پاس لے آنا ہم اپنا معاملہ آپ طے کر لیں بات صرف اتنی تھی کوفیوں کو ڈر تھا اپنی گردنوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے کون مستورات بچے پانچ سات لڑنے کے قابل نوجوان کتنے دیر لگی ہو میں دردی سے شہید کر دیے گا اب بلا شک و شبہ خلافت بنو میا کی شکش خاتمہ اسی دن لکھ دیا گیا تھا جس دن حسین رضی اللہ تعالی شہید ہوتے ہیں کیوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو یہ کسی دور میں بھی مسلمانوں نے اس صدمے کو بھلایا نہیں ہے بنو کے خلاف کوئی طریقے کامیاب ہوئی ہیں کوئی نفرت کی آواز چلی ہے کچھ بھی چلی ہے آل بیت کی محبت میں اس کو کامیابی ملی ہے اور اگر بعد میں اگر آباسیوں کے ہاتھ اقتدار آیا ہے تو صرف اور صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی نے آل بیت کی محبت جو ہے وہی لوگوں کو اس چیز پہ لائی تھی اس کا نقصان پہنچا ہے تو سب سے بڑا بنو امیا کو پہنچا ہے اموی خلافت لوگ پتہ نہیں کیوں الزامات کی ایک بارش کر دیتے ہیں یہ یزیر کے ساتھی ہی ہیں یہ جناب اس کی وکالت کرتے ہیں یہ اس کے حامی ہی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو امت میں اختلاف تفرقہ فتنہ تنازع کی بجائے یزیر بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے حسین بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فیصلے کے اختیار رب العالمین کے پاس ہے ہم فوج شدگان کو لیکن یاد رکھو یزید کی وکالت کوئی بھی کرنے والا نہیں اس کا معاملہ اللہ کے ہے لیکن اس واقعہ کو اس رنگ میں لے آنا کہ شہید کا ماتم کوئی آگ پہ کر رہا ہے کوئی تلواریں چلا کے کر رہا ہے کوئی سینہ پیٹ کے کر رہا ہے کوئی سیاہ لباس پہن کے کر رہا ہے کوئی سیاہ جھنڈے لگا کے کر رہا ہے کوئی جناب سینہ کو بھی کوئی عورتوں کو گھروں سے لا کے بازاروں میں جناب عورتوں کے جلوس میں کروا کے کر رہا ہے مجھے یہ بتائیے کیا اسلام کے اندر شہید کے اوپر اس طرح سا نوا ماتم افسوس صدمہ شہید کے گھر والوں کو تو مبارکیں دی جاتی ہیں شہید عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ رشکر کی قیادت کے لیے مقرر ہوئے اللہ کے پیارے پہ ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اگر تم شہید ہو جاؤ جعفر تم جھنڈا سنبھال لینا یا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ زید میں نار سنبھال لے گا تم بھی شہید ہو گئے پھر مسلمانوں میں سے جس کو چاہو اپنا میر بنا لینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو جھنڈا دیتے تھے جس کو امیر بناتے تھے اگر فرما دیتے اگر شہید ہو جائے دوسرا اگر یہ شہید ہو جائے تیسرا یہاں بھی یہی عبداللہ اللہ بروا شہید ہو گیا دوسرا نمبر زید بن حارف رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شہید ہو گئے جعفر تجار رضی اللہ تعالیٰ یہ شہید ہو گئے اپنے میں سے کسی کو تم اپنا امیر بنا کے اس کی خلافت کرے اپنا جرنیل بنا لینا اپنا بنا لینا تینوں کو صحابہ زندگی میں مبارکیں دے رہے ہیں مبارک ہو تمہیں شہادت کی بشارت ملتی شہید کس کو کہتے ہو اللہ شہید جو ہی اللہ کے دربار میں جاتا ہے فروق سے شری سے پرواز کرتی ہے میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرے لیے جان قربان کی ہے مانگ کیا سلا مانگتا ہے کیا انعام مانگتا ہے شہید کے سامنے جنت بھی ہے اللہ کی نعمتیں بھی ہے اللہ کی مندی بھی ہے شہید سب سے پہلی بڑی نعمت جو مانگتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج دے جس طرح مجھے شہید کیا گیا ہے میں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کرنا میں پھر شہید ہو جاؤں جو لفظت اس شہادت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کے ارشاد ہے ربو ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے یہ میرا قانون نہیں ہے میں جب ایک دفعہ زندگی دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد جب موت وارد ہو جاتی ہے جان قبض ہو جاتی ہے ملکل الموت اپنا کام کر جاتا ہے میرا قانون نہیں ہے کہ میں اس بندے کو واپس دنیا میں بھیج دوں ہمارے والے تو جس کو مرضی بنیروں پہ بلا لینا جو میرے آپ کو بلائیں سوموار کو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اللہ نے اپنا قانون جو نبی کے ذریعے بتایا ہے شہید تیرا مقام یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کہہ دیا ولا تکولت رفیع شبیل اللہ واق <عَوَات> کوئی زمین پہ تمہیں مردہ نہیں کہہ سکتا تیری زندگی کیسی ہے میں نے تمہیں زندگی وہ دی ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں تیری بیوہ دوسرے سے نکاح بھی کرے گی تیری وراثت تقسیم بھی ہوگی دنیا میں جتنے دنیا سے جانے والے انسان کے بعد کے معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے تو دفن بھی دفن بھی دے گا دفن بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تیرے ساتھ لیکن تیری زندگی جو ہے میں تمہیں کسی کو مردہ نہیں کہنے دوں گا اعلان کر دیا لوگوں میری راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے لیکن کس طرح اللہ تشرون تم اس کا شعور نہیں کر سکتے وہ میرے ہاں جو مقام و مرتبہ ان کا ہے شہید پہ آج تک کسی نے ماتم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حجات مبارکہ میں بدر میں شاہتے عت میں شہادت کھندک میں سات برباد رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جتنے جہاد آپ نے کی ہیں اور سب سے بڑی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زاروختار ہو رہے اپنے چچا کی محبت میں زرزائی بھائی بھی ہیں چچا بھی ہیں دین کے لیے ان کی خدمات ان کی بہادری ان کی شجاعت لیکن گھر کے کسی فرد نے ماتم نہیں کیا سفیاتی ہیں رضی اللہ تعالی میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کا جسم دیکھنا چاہتی ہوں پھپھی نہ جانا تم برداشت نہیں کر سکو گی میرے چچا کی جو حالت ظالموں نے کی ہوئی ہے نہ جانا اللہ اکبر صفیہ رضی اللہ تعالی عرض کرتی ہیں بتیجے یہ تو بتاؤ نبی بن کے حکم دے رہے ہو یا بھتیجے بن کے پھپھی کو محبت سے روک رہے ہو نہیں نہیں صفیہ خوبی میں حکم نہیں دے رہا نبوت کے نہیں میں نے اپنے چچا کا جو حال دیکھا ہے میں اس محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں تم بہن ہو تمہارا حوصلہ کم ہے برداشت نہیں کر سکو گی بتیجے میں اگر میرا بھائی حمزہ شہید ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہو میں بھی اس کی بہن ہوں میں دیکھوں گی میرے بھائی نے اللہ کی راہ میں اپنے جسم کا کون کون سا حصہ کٹوایا ہے کیا قربانی دی ہے میرے بھائی کی آنکھیں کیسے نکلی ہیں کان کیسے کٹے ہیں ناک کیسے کٹے ہیں ہوٹ کیسے کٹے ہیں ان کے سینہ مبارک کو چاک کیسے کیا گیا ہے بتیجے میں بے صبری عورت نہیں ہوں میں تو اپنے بھائی کی قربانی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی اللہ کے دربار میں جائے گا کون کون سا میرے بھائی کا اللہ قلعہ میں کٹا ہوا ہوگا یہ جی عجیب شہادت اللہ معاف کرے ایک طرف جی شہید ہے دوسری طرف امن ماتم بھی کرنا ہے چلو تمہیں صدمہ ہے یار اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی باپ کا جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے سدما پہنچتا شہادت بھی ہے تو بھی صدمہ پہنچتا ہے پتا چلے جی افغانستان میں شہید ہو گیا چلو باپ اکلوتا بیٹا تھا صدمہ پہنچتا ہے وہ بیچارا جب بھی رات کو یاد کرتا ہے یار میرا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے میرا بیٹا محاذ پہ شہید ہو گیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں گے اسے صدمہ بھی ہوگا اسے غم بھی ہوگا جب بھی بیٹے کی یاد آئے گی قدم قدم پہ اس کی چیزوں کو دیکھے گا سال دو سال تین سال چلو جب تک زندہ رہا بیٹے کو یاد کرتا رہا کبھی ایسا صدمہ بھی دیکھا ہے یار میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا پیچھے تھار ایکسیڈنٹ میں آج تاریخ کون سی ہے فلان تاریخ نہیں پھر ابھی تو میں نہیں روتا کیوں ابھی تاریخ نہیں وہ آئی مجھے صدمہ تو بہت تھا بیٹے کا چاند کی دس تاریخ تھی جب میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مرا تھا تو آج تو نو تاریخ ہے میں آج نہیں صدمہ کرتا مجھے تو صدمہ کل ہوگا سال گزر گیا یارو آج تاریخ بتانا میں نے بیٹے کا صدمہ کرنا ہے اور ایمانداری سے بتاؤ یارو صدمہ اس کو کہتے ہیں کہ میرا صدمہ مجھے پہلے تاریخ بتاؤ پھر میرا صدمہ شروع ہوگا میں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں لیکن یار چاہتی ہوں نتیس کا نہیں نظر آیا آج نہیں کل سے صدمہ شروع ہو جائے گا اس کو صدمہ کہو گے اور پھر اس سے بھی بڑی بات شہادت حسین رضی اللہ تعالی کسی ایک فرقے کسی ایک فرد کسی ایک جماعت نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے بلا شک شب کچھ بس صدمہ ہے جس طرح سے ہندو ہے لیکن اس میں یزید سے چلو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تک تمہاری زبانیں کھلتی چل جائیں نبی کے وہ ساتھی جن کے بارے میں پیغمبر کہو پیغمبر ارشاد فرمائے لوگوں ملرامن تم اگر تم میں سے دیکھو یہ سب صاحبی میرے صحابہ کو برا کہنے والا فورن کا فکول الحت اللہ اللہ تم ملاسرارے تم اور تمہارے سر پہ تمہارے شرارو لانت اللہ کی تمہارے سر کے اوپر نبی کے صحابہ کو برا کرو نبی کے صحابہ کی تقسیم کرو اس کو صدمہ نہیں کہتے اس کا دن کے اندر تفرقہ کہو گے دین کو ٹکڑے ٹکڑا کرنے کہو گے نبی کے صحابہ کی شان میں گستافی اس چیز نے کس جنم دیا ہے آج ایک طرف اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں ٹائم ہو گیا ہے بر صغیر کی سر زمین تو ہر فتنے کے لیے ویسے ہی بڑی زردیز ہے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو وہاں پرستی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بنی ہوئی ہے یہاں جناب کوئی ایک عورت آ کے کہہ رہا وہ جی بیوں کا قصہ جو ہے نا وہ پڑھ لو تیری شام سے تیر دور تیرے بچے کی یا بھی تیرے ساری پریشانیاں دور نہ پڑھا نا قصہ نہ سنا بیٹھ کے پھر تو اسی طرح کام میں مبتلا رہے گی وہ فورن لاؤ جی بیوں کا قصہ ہے ہم تو وہ لوگ ہیں ہمارے بیٹے کو شفا چاہیے کاروبار بند پڑا اس کو چلنا ہے نہ آپ گھر کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں میاں بیوی بی کی اپس میں محبت اور پیار ہے نچاکیاں ختم ہونی ہے اولاد کی ترقی سب کچھ کہ بیبیوں کا قصہ بیبیوں کا بیٹھ کے قصہ سن لو گھر میں ساری پریشانیاں دور خیر و برکات کا نظور شروع کسی دوسرے نے آ کے ملنگنا کہہ دیا کاروبار ٹھپ ہے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے بچے بیمار رہتے ہیں یا پھر کے کونڈے کنڈے دو ساری پریشانیاں دور ایک سال ایش کرو گے اگلے سال پھر کر دینا ایسی زرخیز زرف زمین کسی ملک کے اندر ختم موت پہ ڈاکا سر زمین حجاز میں بھی ڈالا گیا مصر سے بھی اٹھے دوسرے ممالک سے بھی اٹھے آج کسی جھوٹے نبی کا سکہ اگر چل رہا ہے تو بتاؤ سوائے اس کے جو برے صغیر سے اٹھا اور جناب اس کی نبوبت آج بھی کامیابی سے چل رہی ہے پرویزیت نبی کے حدیثوں کا انکار فتنہ اٹھا تو تمہارے برے صغیر سے اٹھا جھوٹی نبوت کامیابی سے چلی تو جہاں چلی اگر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا کا سکہ چلا تو تمہارے بڑے شریر میں چلا ساری جتنی طریقے ہیں جتنی سر زمین اور بار بار میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں جب تک اندر کا ہندو نہیں مرے گا جب تک اندر کے ہندو کو مسلمان نہیں کرو گے اس وقت تک ظاہری کلمیں پڑھ کے اسلام قبول کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا یہاں ایک بات بڑی تواتر کے ساتھ رت کے ساتھ حج پہ جانے سے پہلے تو باقاعدہ برین واشنگ کی جاتی ہے وہاں نجدی ہیں ان کی نمازوں کو ان کے عقیدے کو وہاں نہ دیکھ لینا مکے میں کوئی باہر سے آتا نا جیسے پولیس کی چوکیاں بنی ہوتی ہیں یقین مانی ایسے باقاعدہ چوکیاں بنی ہوتی تی ہر آنے والے راستے پہ روئی رکھی ہوتی تھی جو آتا یہاں ایک شخص ہے اتنا بڑا جادوگر اتنا بڑا جادوگر ہے جادو کے چند کلمات کہے گا جس کے کان میں پڑ گئے اپنے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سب کو چھوڑ کے اسی کا ہو جاتا ہے ایسے کرو پہلے تو اس کے بالکل پتہ چل جائے وہ اور راستہ چھوڑ دینا بات نہ سننا اور یہ روئی لے لو اگر پاس قریب آ بھی جلدی سے روئی کانوں میں ٹھونس لینا تاکہ اس کی بات تم تک پہنچ نہ سکے لوگوں نے روکنے کی یہ کوشش کی اللہ جانتا ہے شتان ایسا ایک لفظ سیتان نے برسیر میں ایجاد کیا ہے ایک لفظ وہابی وہابی اس کی بات نہ سن لینا اس کی بات نہ سننا اور یارو کون ہے توبہ توبہ توبہ تم نہیں جانتے نبی کے گستاخ ولیوں کے من کر صاحبہ بھی سے رسمی نام لیتے ہیں ان سے بھی کوئی نہیں بلکہ ایک پڑا لکھا بندہ مجھے کہ جی یہ جو ہے لدیث ہے نا گلوات کے ایر عدیش ہیں اپنے مطلب کی عدیشیں مان لیتے ہیں باقی نہیں مانتے میں کہ حضرت بڑے تعلیم یافتہ ہو مجھے یہ تو رہنمائی کر دو باقی ہم کس کی مانتے ہیں اور باقی کس کی مانتے ہیں تمہارا امام ابو نیف ہے تم ڈنتنا کے کہتے ہو جی ہم اس کی بات مانتے ہیں امام شافی کے پیروکار کہتے ہیں ہم تو نہیں امام شافی کی ہی مانتے ہیں اور یارو ہمیں ہمارا ماں ہم بھی بتا دو اجی باپ بھی ہے ماما تم نے عبد الواب کے یارو پڑھے لکھے اگر خود بخود آنکھیں بند کر لے تو کر لے محمد بن عبد الب کی کوئی کتاب سلا دیا ہمیں دے دو کوئی کتاب و سکا دے دو کوئی فکر کی کتاب دے دو کوئی اس نے حدیثوں پہ لکھا وہ دے دو اس نے صرف ایک جہاد کیا تھا شرک کے خلاف اللہ کی توحید کو تھلایا وہ نہ محدث تھا نہ فقی تھا ہمیں جب اسے منسوخ کرتے ہو ہم اس کی بات تو مانتے ہو یار اس کی کوئی تو کتاب ایسی دے دو کہ ہم اس کی فقہ کی کون کتاب پڑھتے کون سی اس نے کتاب اس سلاحت لکھی کہ ہم اس کے مطابق میں نمازیں پڑھتے اس نے صرف جڑ سے اٹھارا جنت البتی میں یہ تمہارے گھوڑے شاہ کھوتے شاہ جیسے جیسے تم نے یہاں مقبرے بنائے ہیں وہاں بھی بنائے ہوئے تھے اس کی تحریک پہ فوج نے مسمار کر دیے سارے بدھ خانے سارے وہ جناب پوجا پاٹ کی جگہ اے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ایک بارش کے اوپر اس نے رہنے کچھ نہیں لیا تکلیف یہی ہے کہ اس نے شرک کو نیست نبود کیا ہے وہاں سے اگر یہ بات ہے اللہ کا شکر ہے اس بارے میں ہم اس کو صحیح ہی سمجھتے ہیں غیر سمجھتے ہیں باقی رہ گیا معاملہ وہاں نہ جانا نجدی ہیں ان کی نہ سننا وہابی ہیں میرج یہ کر رہا تھا دس محرم اللہ کا شکر ہے میں نے مکے میں بھی گزاری میں نے دس محرم مدینہ میں بھی سال گزارے وہ لوگ تو سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں نہ کوئی جناب گھر کے اندر کسی کے ماتم نہ کوئی سڑک پہ ماتم نہ کوئی کسی کو پتہ نہ معلوم ایک شہادت ہی ہو گئی اسلام کے اندر اتنی شہادتیں شودا اللہ کے ہاں مقرب ہے محبوب ہے ایمانداری کی بات ہے اللہ کے رسول کا فرمان لوگوں ہدایت پانی ہے راستہ سیدھا دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں دین ملے گا تو مدینے سے ملے گا دین ملے گا سر تین حجاز سے ملے گا انت دینا لجار دے کما کمائے جا رہے جیسے شام رات پر پھرتا رہتا ہے صبح اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے ایک وقت آئے گا دین کے نام پہ ساری روئے زمین پہ گمراہی پھیل سکتی ہے میرے مدینہ میں گمراہی نہیں پھیلے گی میرا مدینہ دین کا مرکز رہے گا دین سمٹ کے سکڑ کے اسی مدینے میں آ جائے گا اس مدینے میں جانے سے پہلے کہتے ہو مدینے کے اماموں کی نہ سننا ان کے عقیدے کو نہ دیکھنا ان کی نمازوں کا نہ دیکھ رہا بتاؤ اگر مدینہ میں دین نہیں ہے اگر مدینہ کی نماز صحیح نہیں ہے اگر مدینہ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے دنیا کا کوئی مرکز بتاؤ تو صحیح جہاں جا کے عقیدہ ٹھیک کر لے جہاں جا کے نمازیں ٹھیک کر لیں جہاں جا کے اپنی نمازوں کو درست کر لے اس کے مقابلے میں میں کوئی مرکز تو بتاؤ فرمایا یاد رکھو لوگوں ججار روئے زمین پہ جائے گا گمراہی پھیلائے گا شر پھیلائے گا فطنت پھلائے گا سارے نبی دجال کے شر سے پناہ مانگ کے آئے ہیں میں پناہ مانگ رہا ہوں میں اپنی امت کو تلقین کرتا ہوں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہنا اس سے فطرت طلب کرتے رہنا اپنا اللہ ہم او ضب کا عذابل حسرے اضابل قبرے اللہ ہم اوزب کا میں نظاب کہیں یہ فرمایا اللہ ہمزب کا نظاب جہنم اور پھر اوزبے کے میں نظابل کام ان فتنا تل مسیحت ججات <الدجار> جہاں قبر کے فتنے سے جہاں دھنم آگ دوبے کے فتنے سے پناہ مانگی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ججال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں امت کو پناہ مانگنا سکلار ہے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو مکہ اور مدینے میں دجال نہیں جا سکتا اور جہاں دجال جیسا فتنہ نہیں جا سکتا جہاں گمراہی نہیں جائے گی آئی تھی چند کے لیے رخصت ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین کا مرکز دے کے گئے اگر اس مرکز سے جڑو گے اللہ کی قسم ہدایت پر رہو گے اس مرکز کو چھوڑ کے کہیں ہدایت تلاش کرنا چاہو ہدایت کے متراشی بنو وہ دین چھوڑ کے برے صغیر کے دین پہ آؤ ہندوستان کے دین پہ آؤ پاکستان کے دین پہ آؤ سوائے گمراہی کے کت نہیں ملے گا ایسی ایسی اللہ جانتے ممبر پہ کرو من گھر ایک جماعت جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اس کا ایک بڑا ذمہ دار بندہ یہ مدنی پارک میں بیٹھا اور جی جانتے ہم مدینے کے ماموں کو ہم جانتے میں لا رہا ہوں پندرہ پندرہ بیوی بی اپنی لے کے ہمشری پہ آ جاتے اور جس کسی کو اللہ نے توفیق اور سعادت نصیب فرمائی ہے یہ بہتان کیوں یہ جھوٹ کیوں دلشتہ صرف لوگوں کو مدینے سے متنفر کرو سوائے حدیث کے ہر بندہ آپ کو مدینے سے متنفر کرتا ہوا نظر آئے گا کوئی کسی شکل میں کوئی کسی شکل میں کیوں؟ ان کے مسلک میں ذر پڑتی ہے ان کے جیر میں ذر پڑتی ہے ان کی فکر سے ذر پڑتی ہے ان کے عقیدے پہ ذر پڑتی ہے ان کے طریقے پہ ذر پڑتی ہے مدینے سے محبت کر لو مدینے والوں سے محبت کر لو مدینے کے عقیدے سے محبت کر لو اور آج کل تو دیکھنے کی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ٹیلی ویژن پہ ڈائریکٹ چینل لگے ہوئے مدینے کی مسجد کی نماز دیکھ لو مکے کی مسجد کی نماز دیکھ لو اللہ کی قسم رسول کا طریقہ جب رسول نے گارنٹی دے دی ہدایت یہ ہے ہدایت کا مرکز دے کے جا رہا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی بھر اپنے دین کے مراکز سے وب کی نصیب فرما عقیدہ بھی وہ عطا فرما عمل بھی وہ عطا فرما جو تیرا پیارے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بسا دے پوری زندگی اللہ وہی طریقہ اپنائے جو تیرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ہے جو ان اماموں کا ہے جو ان فکاہ کا ہے جو ان علماء کا ہے دین کے مراکت سے وابستگی نصیب فرما اللہ جو ان سے دور کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما ہر مسلمان کو اللہ اپنے مراکت سے جو سرچشمہ ہدایت ہے ان سے وابستگی نصیب فرما اور عقیدت کی آڑ میں محبت کی آڑ میں جو دین کے اندر اشتراک کو اشتراک پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو حدایت نصیب فرمائے باخر روانہ الحمد اللہ